اے پہر حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے راستے میں کتاب کرے اللہ تعالیٰ کافروں کی سازشوں کے جال کاٹ دے گا ان کی پیش قدمی کو روک دے گا اور اللہ تعالیٰ بہت جنگی مہارت رکھنے والی دانت ہے اور بہت انتقام لینے والی دانت ہے محترم شامعین اور سامعات ایک زمانہ تھا کہ مسلمان اپنے گھروں میں اطمینان کے ساتھ امن اور سکون کے ساتھ رہتے تھے مدینہ اتنا پرامن تھا کہ عام آدمی تو دور کی بات ہے امیر المومنین کو کسی قسم کی سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی دشمن کو اس کے گھر میں ایسا الجھا رکھا تھا دشمن کو اس اس کے گھر میں ایسا دبا رکھا تھا کہ اس کو مدینہ کی طرف نگاہ سے دیکھنے کی فرصت نہیں تھی کوئی سفیر آتا پوچھتا کہ امیر مومنین سے ملنا ہے وہ کہتے دیکھو مدینہ کے کسی چھیڑے میں کسی جھاڑی کے نیچے آرام کر رہے ہوں گے اپنے بازو کا تکیہ بنا کر ریتی کو بستر بنا کر کسی جھاڑی کے نیچے آدھی دنیا کا خلیفہ عمر بن خطاب اللہ امراف آرام کر رہا ہے اور کبھی شام کے عیسائیوں نے بیت المقدس کی چابیاں تھمانے کے لیے بلایا تو ایک غلام اور ایک اونٹ لے کر امیر المومنین جا رہے ہیں سینکڑوں کلومیٹر کا سفر آدھی دنیا کا خلیفہ اور کوئی سیکورٹی ان کے ساتھ نہیں ہے وجہ کیا تھی کہ دشمن کو دشمن کے گھر میں الجھایا ہوا تھا اس کو اپنے دفاع کی پڑی ہوئی تھی وہ مسلمانوں پر حملے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کی ڈکشنری میں مسلمانوں پر حملے کا لفظ ہی نہیں تھا اس کو یہی سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ ہم نے وہ تاج جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر پر رکھا تھا اتار دیا یہاں تک کہ ہم نے دنیا سے محبت شروع کر دی موت سے ہم ڈرنے لگ گئے اور تاؤس و رباب کے رسیہ ہو گئے اور آہستہ آہستہ حالت یہ ہو گئی کہ ہمارے مسلمانوں کی حکومتوں کی حفاظت کا ہو سکتے لوگ کہتے ہیں جس پر امریکہ خوش ہوگا اس کو وزیر اعظم بنایا جائے گا یہ جنرل وہ ذمہ دار بنے گا جس پر امریکہ خوش ہوگا اس قدر مسلمانوں کے ملکوں میں دخل اندازی اور اس قدر ان کو آپس میں الچھا کر رکھنا کہ وہ ہماری طرف بڑھنے کا سوچے ہی نہ کبھی یہ پوزیشن مسلمانوں کی ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں جاتے ہیں فجر کے وقت انتظار کرتے ہیں وہاں پر اذان کی آواز سنائی نہیں دی حملہ کر دیا صحیح بخاری کی حدیث ہے لوگ اپنے حل اور کسی کلہاڑی لے کر اپنے کھیت کھلیان کی طرف جا رہے تھے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ گئے کہتے ہیں محمد واللہ والخمیس محمد لشکر لے کر آ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نا بسا قومن فسا صبح المندرین جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں ہم لور ہوتے ہیں تو وہ صبح ان کی بہت بری ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے لے کر فجر کے وقت دشمن کے اندر گھس جاتے رب الجلال کو یہ ادا اتنی پسند آئی اللہ تعالیٰ نے اس کی ستائش میں قرآن حتیم کی آیات نازرتی خبار اڑانے والے گھوڑے اور دشمن کے جم میں گھس جانے والے گھوڑے میں ربل ان کی کسمت اس زمانے مسلمانوں کے سائے آدھت میں کافر بھی بڑے خوش تھے کافروں کو کافروں کے حقوق ملتے تھے کافروں کو امن اور سکون ملتا تھا جب مسلمان غالب آتا ہے تو اسلام غالب آتا ہے ایمان غالب آتا ہے اور اسلام سلامتی لے کر آتا ہے ایمان امن لے کر آتا ہے اور جب کافر غالب ہوتا ہے تو وہ کفر لے کر آتا ہے شرک لے کر آتا ہے شرک سب سے بڑا ظلم ہے جب ظلم کی حکومت ہوگی تو نیچے انصاف کہاں سے آئے گا ان شرق رب ایک ہے ہے کوئی تین کہتا ہے تو بہت بڑا ظالم ہے اور جو اللہ کو تین ماننے والا ہو وہ نیچے کبھی انصاف قائم نہیں کر سکتا میڈیا ٹرائل چلا کر لوگوں کے دماغ خراب کر سکتا ہے کہ ہم نے اپنے ملکوں میں بڑا امن رکھا ہوا ہے حقیقت یہ ہے کفر پر امن ہوگا مسلمانوں کے لیے وہاں امن نہیں ہے جو وہاں رہتے ہیں ان سے دوست اور کفر پر بھی امن نہیں عورتوں کا استحصال کیا جاتا ہے وہ فوج میں بھی ہو تو محفوظ نہیں ہے اسلام کے سایہ عادفت میں مسلمان کی عزت بھی محفوظ ہوتی ہے کافر کی عزت بھی محفوظ ہوتی ہے لیکن یہ قیادت کی سہولت جو ہمیں میسر تھی ہم کبھی شکار پر نکلا کرتے تھے دشمن پر حملہ ہوتا تھا وہ ہمارا شکار ہوتا تھا ہم شکار کے لیے نکلتے تھے فجر سے پہلے اذان کی آواز نہیں آئی حملہ کر دیا کرتے تھے آج وہ پوزیشن ہم نے کافروں کو دے دی اور جن پر حملہ ہوتا تھا وہ پوزیشن آج ہم نے دی ہم نے اپنے اوپر بھی ظلم کیا اور کافروں پر بھی ظلم کیا کیونکہ کافر بھی کفر کی قیادت میں پریشان ہے اور مسلمان تو کفر کی قیادت میں پریشان ہوں گے ان کی یہ صورت حال ہے پوری دنیا میں مشرقِ بعید سے لے کر آپ انڈونیشیا فلپائن کے مسلمان منیلا کے مسلمان منیلا اصل میں امان اللہ تھا انہوں نے منیلا بنا دیا آگے آ جاؤ برما میں ہندوستان کشمیر میں افغانستان میں آگے چلے جاؤ فلسطین میں اریٹیریا اور جیبوتی میں چینچنیا اور داغستان میں سوریا میں جہاں جہاں بھی آپ کو نظر آتا ہے جہاں جہاں بھی بات جھڑ ہے جہاں جہاں بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے جہاں جہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان دباہ ہو رہے ہیں وہاں پر کافر مسلمان پر حملہ آور ہے کہیں بھی مسلمان کافر پر حملہ آور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا تتکان علی کو مرغوم و مکمہ تتک رات کے گیارہ بج چکے ہوں میں کی دعوت ہو مرغے اور بکرے بھنے ہوئے پڑے ہوئے ہوں اچانک اعلان ہو جائے کہ کھانا کھانے کی اجازت ہے پھر ان مرغوں کا کیا حال ہوتا ہے اور ان بکروں کا کیا حشر ہوتا ہے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور بھنے ہوئے بکرے میں کوئی جان نہیں ہوتی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کیوں وہ دھیر جگیڑ رہے ہو مجھے کیوں کھا رہے ہو فرمایا یہی حالت مسلمان امت کی ہوگی ان کو کھایا جائے گا اور یہ بولنے کے قابل بھی نہیں ساتھی حیران ہو گئے کبھی ایک ہزار کا مقابلہ تین سو تیرہ سے کریں تو ستر پکڑ کر ستر ذبا کر دیں اور اس وقت ہم تین سو تیرہ بھی نہیں ہوں گے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں تم یوم کثیر تم اس وقت بہت زیادہ ہوگے بولا تم ان کا غصہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی تم چلتے ہوئے کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے نہیں رہ سکنے کے قابل ہوگے بلکہ تم سیلابوں کے آگے بہنے والے تنکے کی طرح ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر کیا فرمایا تھا فرمایا یہ بات ہم کریں تو شاید ہم پر فتویٰ لگ جاوے کہ یا اللہ آج اگر یہ تین سو تیرہ قتل ہو گئے تو تیری کبھی عبادت نہیں ہوگی میرے عزیز بھائی اور ربیعت الجلال انسانوں کا محتاج نہیں اپنی عبادت کروانے کے لیے نہ وہ عبادت کا محتاج ہے نہ وہ انسانوں کا محتاج ہے کیا فرمایا میرے مصطفیٰ علیہ سرات السلام نے رہتی دنیا تک جس علاقے میں بھی مسجدیں ہوں گی مدرسے ہوں گے علما ہوں گے مکتبے ہوں گے مناظرے ہوں گے مگر اگر وہاں تین سو تیرہ نہ رہے تو وہاں اللہ کی عبادت کے نشان بٹا دیے جاتے یہ ازبکستان یہ ترکمانستان یہ آدر جان یہ سب محدثین کے علاقے ہیں یہاں کی مٹی اتنی زرخیز ہے کہ جہاں محدثین پیدا ہوئے مسلم بن حجاج کشاعر میں <مت> پیدا ہوئے محمد بن اسماعیل بخارا میں پیدا ہوئے وہاں کی دین کے علم کا اور عمل کا معیار آج کے آپ کے معیار سے کہیں اچھا تھا آج آپ کو ان کی لکھی ہوئی کتاب پڑھنی نہیں آتی اور وہ کبھی لکھا کرتے تھے آپ سے کہیں زیادہ دیندار تھے وہ لوگ ان کی مسجدیں اور مدرسے ان کو جلا دیا گیا ان کو مشقوں کو شراب خانے بنا دیا گیا ان کے مدارس کو تباہ و برباد اور گھوڑوں کے استبل بنا دیا گیا کب پڑھنے پڑھانے والے تو بہت تھے پڑھنے پڑھانے والے تو بہت تھے تین سو تیرہ غائب ہو گئے کون کی عبادات کے نشان مٹا دیے گئے عبادات کے نشان مٹا دیے گئے مدینہ طیبہ میں جب رشیا ٹوٹا تو ازبکستان سے کچھ لڑکوں کو قبول کر کے وہ لائے مدینہ میں پڑھانے کے لیے ان لڑکوں سے میں ملا اساتذہ کرام نے بتایا ہم نے مدینہ کا قرآن تقسیم کیا ایک بزرگ قرآن کو سینے سے لگا کر روتا جا رہا ہے. میں نے پوچھا مترجم سے اس کو پوچھو کیا ہوا ہے کہنے لگا ستر سال کے بعد میں نے قرآن کی شکل دیکھی اور جو لوگ ان علاقوں کا سفر کرتے تھے جہاں یہ چیک کیا جاتا ہے کہ جہاز میں کوئی چھری چاقو نہ لے کر جائے وہاں بطور خاص یہ چیک کیا جاتا تھا کہ ان علاقوں میں کوئی قرآن نہ لے کر جائے وہ لڑکے آئے کہنے لگے ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی کہتے ہیں کہ ہم غاروں میں گھس گئے مشق مدرسے تباہ برباد ہو گئے غاروں میں گھس گئے وہاں پر کبھی پھاقے کاٹتے کبھی کچھ کھانے کو مل جاتا ایک کتاب تھی ان کے ہاتھ میں اسی میں جتنا استاد کو نحف کی کتاب یاد تھی اس نے وہ لکھ دی جتنی سرب یاد تھی وہ لکھ دی جتنا بلاگا یاد تھا وہ لکھ دیا جتنا قرآن یاد تھا حدیث یاد تھی وہ لکھ دی اور وہی وہ بچے پڑھتے رہے اور اگر کا اضافہ ہو جاتا تو ساری کتاب دوبارہ لکھنی پڑتی اگر کھل جائے گا پر سارے کے سارے ہو جائے ان لوگوں کی مسئلے آپ سے زیادہ آباد تھیں ان کے مدارس آپ سے زیادہ اچھے تھے اس کا معیار بھی زیادہ اچھا تھا لیکن جب تین جاتے رہے تو عبادت کے نشان بٹا دیے گئے ہندوستان میں بابریاں نہیں رہیں گے تو پھر عبادت کے نشان بٹا دیے جائیں گے یہ فرمان ہے مصطفان, مصطفان. آج دو ہزار تک سی آئی اے مسلمانوں پر حمل آور تھی دو ہزار تک انہوں نے حملے کیے افغانستان اور عراق میں لاکھوں مسلمانوں کو دبا کیا تقریباً دو ملین مسلمان دبا ہوئے مگر نہ وہاں عمل ہے نہ وہاں عمل ہے کیوں جو خود ظالم ہو وہ نیچے عدل لا نہیں سکتے لیکن مسلمانوں نے عہد نبوت سے لے کر معاویہ میں نبی سفیان عنہ کے دوانے تک اور آگے حتیٰ کے ہارون رشید تک چند ہزار لوگوں کی کیجوئلٹی کے مقابلے میں پونی دنیا پر اسلام نافذ کیا اور وہاں امن قائم کیا اور ہر بچے کا وظیفہ جاری ہوتا تھا یہ ہے اسلام اور یہ ہے دہشت گردی جنگ تو وہ بھی کرتے ہیں غالب تو وہ بھی آتے ہیں مسلمانوں نے بھی جنگ کی تھی وہ بھی غالب آئے تھے مگر انہوں نے اپنا قانون نافذ نہیں کیا تھا رپید کا کیا تھا اور انہوں نے اپنا کفر نافذ کر کے پوری دنیا میں بد امنی پھیلا دی نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے نہ عزت مال ان کے اپنے ملک جہاں پہ بڑے اپنے آپ کو سویلائز کہلاتے ہیں جہاں بڑے اسٹیبل ہیں وہاں پر کوئی امن نہیں ہے کوئی سکون نہیں ہے یہاں تک کہ امریکہ میں ایسے علاقے بھی ہیں آپ وہاں جاؤ آپ کو کہیں گے کہ باہر نکلو نہیں نکلے آپ کی گاڑی کے چاروں پہ یہ اتر جائیں گے نہ عزت محفوظ ہے نہ جان نہ مال لیکن میڈیا ٹرائل جو ان کے ہاتھ میں ہے اس کے ذریعے وہ آپ کو یہ باور کرواتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور تم سب جانور ہو دو دس کے بعد ان کا پلان یہ ہے کہ مسلمانوں پر حملہ کر کے بدنامی بھی ہوتی ہے ہمارے اپنے پیارے کٹتے بھی ہیں پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے ٹیکنالوجی بھی بکتی ہے اس کی بجائے مسلمانوں میں جہاد کی روح بھی پیدا ہوتی ہے یہ سارا چھوڑو اگلے دس سال منصوبہ یہ ہے کہ ان کو آپس میں لڑاؤ اور اسلحہ بیچو اس کے تحت میں نے آپ کو بتایا تھا رینٹ کارپوریشن نے جو اپنی تحقیقات پیش کی تھی کہ قبر پرستوں اور شیعوں کو ساتھ ملاؤ اور باقیوں کا مقابلہ کرو ان کو شیعہ سنی فساد کے ساتھ لڑاؤ یہ کتاب چھپی ہوئی ہے اسی پر ہی عمل ہو رہا ہے اسی پر عمل ہو رہا ہے اگر افغانستان پر حملہ ہوا تو ایران کے دشمنوں کی حکومت ختم کی اور اگر عراق پر حملہ ہوا تو ایران کے دشمنوں کی حکومت ختم ہوئی اور اب اسی کے سر پر اسی کو مہرا بنا کر پورے مسلمانوں کا گھیرا کیا جا رہا ہے سعودی عرب ایمان کے حساب سے اور پیسے کے حساب سے مسلمانوں کا قائد ہے اور پاکستان اسلحہ اور قوت کے حساب سے مسلمانوں کا قائد ہے نہ ان جیسا ایمان کسی اور ملک میں ہے نہ ان جیسی قوت کسی اور ملک میں اور ان دونوں ملکوں کا گھیرہ کر لیا گیا ہے ہزار دس سے بیس تک کے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے صرف ایک کثر باقی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سعودیہ کے ساتھ سو فیصد مل جائے اور پوری دنیا دو بلاکوں میں تقسیم ہو جائے ایشیا یہ سنیے پھر ان دونوں کو لڑا کر اپنے مقاصد کو حل کیا جائے اور پاکستان نہایت تدبر کے ساتھ سو فیصد ملنے کا اعلان نہیں کر رہا سلو کی بات کر رہا ہے اور یہ ان کی سلو جوئی کی مہم ان کے منصوبے کو کامیاب ہونے میں یہی رکاوٹ ہو. اگر آج پوری دنیا کے مسلمان چوتی سے دنیا کا کبھر ہے اب پاکستان بھی اگر ایک ساتھ ہو گیا تو دو ہو گئے دو بلاک بن گئے نہیں ہوتا تو دونوں میں سلو کروانے کی پوزیشن میں پاکستان ہے اور اگر پاکستان بھی تقسیم ہو جاتا ہے تو سلو قرآن کی پوزیشن میں کافر آ جاتے ہیں اور وہ سلو ہونے دینا نہیں چاہتے ہیں. اگر یہ ان کا منصوبہ اللہ کرے نا ہو اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کی شکل کیا ہے بیروت یمن آگے سوتیا کا مشرقی صوبہ آگے بحرین اس کے بعد عراق کی سرحد اس وقت ایران کی سرحد بن چکی ہے اس لیے کہ ایران باقاعدہ فوجوں کے ساتھ ہو. اس طرح سعودیہ کا ہرمین کا ہیرا مکمل ہو چکا ہے اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے پاکستان کے اڑھائی ہزار سے دنبی سرحد پر امریکہ بیٹھا ہوا ہے اڑائی ہزار سے زیادہ لمبی سرحد پر امریکہ بیٹھا ہوا ہے دوسری سرحد ایران اور تیسری ہندوستان کی ہے ہندوستان کی دشمنی بیان کرنے کی ضرورت نہیں اور جہاں تک ایران کا تعلق ہے تو ایران ہندوستان کی ٹرو کاپی ہے آج تک آپ کو بلوچستان سے اپنے سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جاتی اس کا دباؤ ہے اور آج تک جب بھی کشمیر کی سرحدوں پر ٹینشن ہوتی ہے ساتھ کی بلوچستان کے سرحدوں پر بھی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے اور امریکہ نے جب دیکھا کہ پاکستان ہمارے ساتھ حلیف کا دعوی کرنے کے باوجود اس نے ہمیں دیا ہمارے کا بڑکس نکال دیا دس سال پہلے ہمیں پیسے دے کر ہمارا بھاری اسلحہ واپس بھی نہیں आ सकता کنٹینر چلا دیے جاتے ہیں تو انڈیا نے گوادر سے تھوڑا آگے چا بہار کو سہولت دی کہ تم یہاں سے اپنا اسلحہ باہر نکال لو اور ہم بھی پاکستان کو بائی پاس کر کے اپنی مصنوعات کو ایران افغانستان اور اس کے بعد والے مشر کے وسطی کے دوسرے ممالک میں اپنی پروڈکٹ کو اپنی مصنوعات کو بیچنے کے قابل ہو جائیں یہ اتنا گہرا تعلق ہے اور دسیوں سالوں سے ان کے تیل کا ہندوستان وہ بہت بڑا خریدار ہے یہ دونوں ایک ہیں اگر ہم ادھر اس طرح ہوتے ہیں تو ادھر سے پاکستان کو سیر بنانے کی پوری تیاری کرتے ہیں اور اگر آپ کے ساتھ چائنا کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے تو چائنا سے ہماری سرحدیں بلتستان اور گلگت کے ذریعے لگتی ہیں اور کوئی سرحدیں نہیں لگتی اور وہاں بھی یہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صرف شرارے کی ضرورت ہے بارود کا ڈھیر ہے شرارے کی ضرورت ہے وہ سارا بارود کا ڈھیر ہے وہ سب تربیت یافتہ ہو کر وہاں بیٹھے ہیں ایک اشارے کے ساتھ پاکستان کی سرحدیں چائنا سے کاٹی جا سکتے ہیں اور یہ آپ کے خواب کے بڑا لمبا راہداری ہوگی اور اس پر بڑی انڈسٹری لگے گی یہ سارے خواب خراب کیے جا سکتے ہیں اور سارے کام میں رکاوٹ کیا ہے کہ پاکستان کا ووٹ کس کر بیٹھتا ہے حال اس کا کیا ہے رب ربلال فرماتے ہیں فقاتل فی سبیل اللہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی میدان میں آ جاؤ اکیلے ہی میدان میں آ جاؤ لاتردن میرے سامنے آپ اکیلے مکلف اور پابند ہیں اور کوئی آتا ہے آئے نہیں آتا نہ آئے آپ اکیلے میدان میں آ جاؤ یہ اعلیٰ میرے آنے سے کیا ہوگا فرمایا کبھر رب الجلال دشمنوں کی یلگار کو روک دے ان کی سازشوں کے جال کاٹ دے گا اللہ اشد و تنقیلہ اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے میں بہت جنگی مہارت رکھنے والی ذات ہوں لگا لگا کر انتشار ہے کہ ان کی پروپسی بننا ہے یہ دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے والی بات ہے یاد رکھو مسلمانوں میں دو طرح کے نظریات آئی ہیں نظری حسن صاحب کا تھا اسلامی کے نام پر حضب المجاہدین افغانستان میں ہجو اسلامی کے نام پر یہ نظریہ ہے پہلے اسلام آباد پھر اسلام امرساد کے زمانے میں انقلاب کی کوشش کی اس کے جب بڑی دہشت ہے یہ نہیں کہا تم تو بہت ہو تیرا تو ایمان درست نہیں پہلے چاہیے نہ وہ جیت سکے نہ تلوار کے ساتھ وہ جیت سکے اور ان کے بعد محمد اللہ رحمت اللہ ملک سعود سے کہتے ہیں حرمین میں انتشار ہے, جان اور, عزت محفوظ نہیں ہے اور دین کی, حالت یہ ہے کرام کی قبروں پر عبادت کی جاتی ہے یہ منظر مجھ سے دیکھا نہیں جاتا میرے ساتھ ملو ہم مل کر اس برائی کو ختم کرتے ہیں اور سنو پہلے دن سے سن لو ہم جوتوں میں دال نہیں بانٹیں گے میں پہلے دن آپ سے کہتا ہوں حکمرانی تیری ہوگی میں حکمرانی میں شریک نہیں ہوں گا میرا کوئی مفاد نہیں تھا آج تک ان کی نسل کو آلے شیخ کا نسل بولا جاتا ہے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ جانے ہم نے بھی دی تھی اب ہمیں حکومت میں شریک کرو وہ کہتے ہیں ٹھیک مقصد تھا شرط کو ختم کرنا امن قائم کرنا وہ ہو گیا اب ہمیں اپنا لالچ نہیں یہی نظریہ لے کر آپ کے بھائی کھڑے ہے حکمران کچے جس طرح ساتھ دو اور دشمن کی کی کو ناکام کرو ان کے نہ بنو کہ اندر سے ہم مسلمانوں کو کھائیں گے اوپر سے تو کشمیر میں جاتے ہو بڑے کافر تو یہاں رہتے ہیں یہ نظریہ ہے جبکہ اس کے مقابلے میں آٹھ لاکھ ہندو فوج کا مقابلہ لہتے کشمیری مسلمان کر رہے ہیں اور پاکستان میں ہزار کمزوریوں کے باوجود آپ کو سکون حاصل ہے آپ کو امن حاصل ہے آپ کو آزادی حاصل ہے اور جتنی آزادی آپ کو حاصل ہے دنیا کے کسی مسلمان کو حاصل ہے میں دعوی سے کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافروں کو مسلمان بنانے کا حکم دیا ہے مسلمانوں کو کافر کرنے کا حکم نہیں دیا ہے فتوے چھوڑ چھوڑ کر ان کو کاٹنا شروع کرو جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو کاٹیں گے تو کافر کو حملہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اسی مقصد کے لیے داعش کا شوشہ چھوڑا گیا اسی مقصد کے لیے دوسری تیسری نظریات کو مسلمانوں سے ٹکرا کر اپنے مقاصد حاصل کیے گئے آج اللہ کے فضل سے اللہ وجہ البصیرت اللہ وجہ البصیرت ہم اس نظریے پر کھڑے ہیں کہ ہم کافروں کی سازش کو ناکام کریں گے ہم دشمن کے نمائندے بن کر مسلمانوں کو کا نہیں کاٹیں گے ہماری دعوت اور محبت ساری مسلمانوں کے لیے ہوگی اور ہماری تلوار صرف کافوں کے خلاف چلے گی اور آج اگر محمد بن عبد الحاب کی طرح آج بھی سعودیہ ان کے حکمران یہی اعلان کر دیں کہ آؤ ہمارے ساتھ ملو ہم اسی طرح دوبارہ کھڑے ہو رہے ہیں دشمنوں سے مقابلہ ادھاری فوجوں کے ساتھ نہیں ہوا کرتا کرائے کے فوجیوں کے ساتھ نہیں ہوا کرتا کھڑے ہو جائیں میں آگے لگتا ہوں میں کیا کرتا ہوں آؤ چلو جہاد کرتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے آج اگر من نبوت پر یہ لوگ کھڑے ہو جائیں نہ صرف سارے ہلکے سارے دائرے ساری سازشوں کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی بلکہ یہ سارے کے سارے دنیا کو مدد سکتے ہیں اس وقت کا ایران آج کے ایران سے کہیں زیادہ مضبوط تھا وہ فتح ہوا آج امریکہ اگر طاقت ہے تو اس زمانے کا روم میرے مصطفی اصلاح السلام اس کے سینے میں جا کر تبوک میں جا کر انیس دن قیام فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر آنے والے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ نہیں نکل سکتے ہیں۔ یہ بجتے لوگ ہیں یہ موت سے ڈرنے والے لوگ ہیں مسلمان موت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے فرمایا اللہ،, اللہ کے راستے میں قتال کرو اللہ کے سامنے آپ اکیلے مکلف اور پابند ہو اللہ تعالی کافروں کے سارے جال کاٹ دے گا ان کی جلگار کو روک دے گا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکانومی کمزور ہو گئی منصوبے سارے بند کر دیے یہ اکانومی کہاں سے کھلتی ہے تیل نکلا نہ نکلے تو کہاں سے آتی ہے کبھی تیل نہیں نکلا تھا پھر مسلمان کیسے مضبوط ہوتے تھے آج ہم کافروں سے کشکول لے کر پیسے لیتے ہیں۔ اس وقت کافر بھر کر دینے کے لیے لائن میں کھڑا ہوتا تھا باری کا انتظار کرتا تھا سال گزر گیا جھجیا نہ دیا تو مسلمان حملہ ور ہو جائیں گے اس وقت یہی کافر لائن میں لگ کر اپنی زندگی کا ٹیکس ادا کرتا تھا آج مسلمان انہی کافروں سے کر لینے کے لیے مسلمانوں کا نچوڑتے ہیں اور کافر پیسہ جمع کرنے والی مسلمان پیسہ خرچ کرنے والی قوم ہے اور کافر پیسہ جمع کرنے والی قوم ہے اس وقت بھی یہ جمع کرتے تھے آج بھی سوئٹزرلینڈ کاوں کا ہی ملک ہے جمع کرنے والے وہی ہیں مسلمان ہمیشہ جاتے جو تحت ذل ہی اللہ نے میرا رزق میرے نیزے کے انی کے نیچے رکھا ہے جا کر ان کے سینے میں نیزا اترتا وہ ڈھیر ہوتا نیچے سے خزانہ نکلتا آپ اس کو مدینے کی کچی گلیوں میں ڈھیر کرتے اور اس کو مسلمانوں میں تقسیم کرتے اس زمانے میں آپ نے جب کام شروع کیا تھا ایک سال ہجرت کا گزر گیا دو سال گزر گئے پانچ سال گزر گئے احساب کا وار کا ہوتا ہے خندق کھوتی جاتی ہے آپ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کام کر رہے تھے نہ کھانے کے لیے کھانا تھا اور نہ پہننے کے لیے کپڑا تھا اور جب یہ تلوار چلی چند سال اور گزرے ہیں پانچ ہجری تک یہ سما تھا اور صرف پانچ سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہان سے چلے جاتے ہیں پورے علاقے میں اسلام غالب ہو چکا ہوتا ہے اور کوئی غریب غریب نہیں رہ جاتا صدقات کا نظام ذکوات کا نظام جہاد کا بیت المال کا نظام قائم ہو چکا ہے کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں رہ گیا ساری دنیا میں امن اور سلامتی آ طریقہ کیا تھا اپنوں کے لیے دعوت کا کام کافروں کے لیے جہاد کا اپنوں کو زبان کے ساتھ ان کی اصلاح کرو فروں کو دعوت پیش کرتے تھے لیکن بعد میں دعوت پیش کرنے والا کام روک دیا تھا وجہ یہ تھی کہ دعوت پہنچ چکی تھی آپ دور دراز سے لوگ آ کر کے جزیہ دے کر سلو کر رہے ہیں یا مسلمان ہو کر بیت کر رہے آپ جس کو بچنا ہے وہ خود آئے یا ججیا دے کر امان حاصل کرے یا پھر مسلمان ہو جائے نہیں آیا اس کا مطلب ہمارے آنے کا انتظار کر رہا ہے اور اب ہم جائیں گے تو پھر اس کے اوپر اسلام پیش نہیں کریں گے گردن کاٹیں گے یاد رکھو کہ کوئی حق نہیں اس کو مسلمان کہلوانے کا کوئی حق نہیں جو میرے مصطفیٰۃسلام کی جہاد کی زندگی پر مطمئن نہیں پوزیشن پہ آ جاتا ہے اس پر مادرتا انداز اپنا دیتا ہے بلکہ ہمیں اپنے مصطفیٰ علیہ اسلام کی بحثیت باپ بھی ان کی سیرت پر فخر ہے حیثیت قائد اور حکمران بھی ان کی سیرت پر فخر ہے اور بحثیت ایک امیر و مجاہدین بھی ہمیں ان کی زندگی پر فخر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے آج بھی ویسے ہی سارے مسائل ختم ہو جائیں گے جیسے اس وقت ختم ہوئے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ما ما لم يكن دین, جو اہدن میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہے اور جو اس وقت دین تھا وہی آج دین ہے اور وہی کل ہوگا اور وہ امت کے اصلاح کا طریقہ وہی ہے جو اس وقت تھا اور وہی قیامت تک جاتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس پر کار بند رہنے کی توفیق دے اور اس پر اپنی قربانیاں پیش کرنے کی توفیق دے اللہ حرمین کی بھی حفاظت فرمائے پورے مسلمانوں میں امن اور سلامتی لے کر آئے اللہ تعالیٰ زندگی دے تو جہاد والی دے موت دے تو شہادت والی دے عمال